آ تجھے شیرے خدا مولا علی مشکل یا یار مرد مولا علی مشکل کھوشا آ تجھے خدا پوتا ادی مشکل خوشا ساخ بے لطف ہوتا مالا مشکل خوشا ساخ بے لطف مالا ادی مشکل خوشا مالا ادی مشکل خوشی مشکل کشا آپ شیرے پودا مولا علی مشکل کو شاعری مولا علی مشکل کو شاپ شیر پودا مولا علی مشکل کوشا علم کا میں شیر گو در اس کا گیہ علم کا مصطفى hey hey مصطفى مصطفى hey مصطفى مولا, مولا علی مشکل کشا مولا علی مشکل کوشا آپ شیر پودا مولا علی مشکل کوشا یار مردا مولا علی مشکل کوشا آپ شیرے پودا مولا علی مشکل کوشا جس کسی کا میں گمولا اس کے مولا گی علی جس کسی کا میں اس کے مولا گی علی ہے یہ hey, قول مصطفیٰ مولا علی مشکل, ملو مشکل ملو کشا یا علی المرتضی مولا مشکل کشا آپ ہی شیر خود مولا علی مشکل کشا یا علی مولا علی مشکل کشا آپ ہی شیر خدا مولا علی مشکل سب صحابہ سے بڑا سب صحابہ سے بڑا باملہ آپ ورت باملہ با مولا علی مشکل کشا آپ نے مولا علی مشکل کوشا یا علی مرد مولا علی مشکل کشا آپ ہی شیر مولا علی مشکل کشا کلا آئے کا دروازہ اکھاڑا آپ نے کلا کا دروازہ آپ نے مر مرحبا مولا علی مشکل خشا یار مرتن سا مولا علی مشکل کشا آپ نے شیر خود مولا علی مشکل کشا یار مردن سا مولا علی مشکل کشا خشا ہیں شیر خدا مولا علی مشکل خوشا شب بھروشیر کے والد ہو تم فاطمہ شب برو شفیر کے والد ہو تما فاطمہ سید و سردار تارماں سید و سردار تارماں مولا علی مشکل کشا خشا المرتا مولا علی مشکل کوشا آپ جی شیر خود مولا علی مشکل کوشا یا علی المرتنزا مولا علی مشکل کوشا آپ ہی شیر خودا مولا علی مشکل کشا ہے کلار لے کے آتے غیر ذوالفقار ہے در کلار آئے ضلفخار سارے دشمن پڑھے چلا سارے دشمن پڑھے چلا مولا, مولا, مولا, مولا, مولا علی مشکل کشا یا علی مرتنزا مولا علی مشکل کشا آپ شیرا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتن مولا مشکل کوشا آپ ہیں شیر خود مولا علی مشکل کوشا مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے مغفرت فرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے <تصفح> واسطہ حسن کا <نکاح> واسطہ مولا علی, <سلام> علی مولا, علی مولا علی مشکل کشا یا علی المردن مولا علی مشکل کشا آپ شیر پودا مولا علی مشکل کشا یا علی المردن مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا شبروں شفیر کے بابا مجھے دیدار ہو شبروں شفیر کے بابا مجھے دیدار ہو خواب میں اب آپ کا خواب میں علی مشکل کشا یا علی المردن مولا علی مشکل خوشا آپ شیر خود مالا علی مشکل کشا یا علی المردن مشکل شیرے خود مولا علی مشکل حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجیے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ خیر سے آسان کا علی مشکل کشا یا علی مردن مولا علی مشکل کشا آپ انہیں شیرے پودا مولا علی مشکل کشا یا علیل مورتن مولا علی مشکل کشا آپ مولا علی مشکل کشا